الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين محترم سامعین میرے مقرر محترم معزز بھائیوں اور بزرگوں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت احسان انعام اکرام ہے کہ اس مالک اللّہ نے کائنات کے اندر پسنے والی تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلی اور اشرف مخلوق انسانوں میں سے ہم کو بنایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام امتوں میں سے خیر الامہ بہترین امت میں سے ہم کو بنایا اور پھر ان میں سے جو سب امتوں میں سے بہترین امت ہے ان میں سے ان لوگوں میں سے منتخب فرمایا جو اس پر خطر اور فتن اور مشکلات دور کے اندر بھی صحیح کتاب و سنت کے رستے پر گامزن ہیں اور بھائیو آپ میں سے ہر کسی کو علم ہے کہ اللہ تعالی نے ہماری تخلیق کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور ہدف ہے اور وہ مقصد اللہ رب الصد نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں گویا کہ عبادت اگر ہم کریں گے تب ہم اپنے پیدا ہونے کا مقصد مکمل کریں گے اگر ہم نے عبادت کے اندر نقص اور کمی ہوئی تو گویا کہ ہم اپنے پیدا ہونے کا مقصد مکمل نہیں کر رہے تو بھائیو آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کیسے کریں تو اس کے لیے لازمی بات ہے ہم کو کچھ سیکھنا پڑتا ہے اور بھائیو علم آپ اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ علمی مجالس سے مستفید نہ ہوں جب تک آپ اہل علم کی باتوں کے لیے وقت نہ نکالیں اس وقت تک آپ اپنے پیدا ہونے کا مقصد مکمل نہیں کر سکتے اور بھائیو اس علمی مجالس سے ہی عبادت عبادت میں جو سر فہرست ہے وہ کیا چیز ہے نماز ہے نماز روزہ حق زکاب اور دیگر مسائل آپ اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ علمی مجالس سے مستفید نہ ہوں اور بھائیو اس کا اخروی فائدہ اور دنیا کے اندر فائدے تو بے شمار ہیں لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا باقول سن سننے انہوں نے فرمایا انجولہ منزل ہی ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک آدمی اپنے, گھر سے نکلتا ہے جبال آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس پر پہاڑوں جیسے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے یعنی جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ گناہوں سے لدا ہوتا ہے لت ہوتا ہے گناہوں سے گنہ گار ہوتا ہے سعید العلم جب وہ علمی مجالس میں آتا ہے علم کی باتوں کو سنتا ہے خوف پھر شرمندہ ہوتا ہے اپنے گناہوں پر اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے ورجع اور پھر جب علمی باتیں سن کر قیامت کی لاکیاں سن کر علمی مجالس سے مستفید ہو کر علماء کی باتیں سن کر جب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ رجع اس پر شرمندہ ہو کر وہ اپنے گناہوں سے رجوع کرتا ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں پھر وہ اپنے گھر واپس لوٹتا ہے ضم بُن اس پر ایک ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا گھر سے نکلا تو لت پک اور مستفید اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہوئی اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوئی تو اللہ سے توبہ توبہ سچے دل سے کرتا ہے تو گھر واپس جا رہا ہے تو فرماتے ہیں عمر بن خطاب اس پر اب کوئی ایک گناہ بھی نہیں رہا ایک گناہ بھی نہیں رہا بالکل گناہوں سے پاس صاف ہو گیا اور آخر میں فرمایا فلاں مجالس العلماء. اے الوگو میری تم کو نصیحت ہے کہ علماء کی مجالس کو نہ چھوڑنا یہ کس کی نصیحت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اور بھائیو یہی علمی مجالس ہیں جس کے بارے میں رسول اکرم علیہ صلی اللہ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر کوئی بھی لوگ کوئی بھی جماعت بیٹھتی ہے اور وہ جماعت بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتی ہے دینی باتوں کو سنتے ہیں وہ لوگ تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے سکون ان پر اترتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور بھائیو یہ کب ہوگا جب ہم علمی مجالس کے اندر آئیں گے بلکہ بھائیو اس سے بڑھ کر علمی مجالس کے اندر اس حدیث سے بڑھ کر اور حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے وہ ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان کو ملتی ہے اور پھر جب ان کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے اللہ رب الّ کے پاس جاتے ہیں حالانکہ اللہ رب السّّف کو علم ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں لیکن اللہ پھر بھی پوچھتے ہیں شرف کے لیے اعزاز کے لیے ہاں بھی تم کہاں سے آئے ہو دو سے آئے ہیں جو آپ نے تمام کام کاج تمام مشغولیات چھوڑ کر تمام قسم کے کام چھوڑ کر صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تیری خوشنودی کے لیے تیری بات سننے کے لیے کٹے ہوئے تھے ہم ان سے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں تو فرشتے کہیں گے یا وہ تج سے جنت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی ان کی ہیرف اور بڑھ جائے ان کے شوق میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھتے ہیں وہ کس چیز سے بچاؤ اختیار کرتے ہیں کس چیز سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس چیز سے بچ جائیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں جہنم کے عذاب سے بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا خوف اور بڑھ جائے وہ اور جہنم سے دور ہونے کی کوشش کریں تو بھائی پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشت اشدو گواہ ہو جاؤ سب گواہ ہو جاؤ وہ تمام کام کا چھوڑ کر تمام قسم کی مشغولیات چھوڑ کر صرف میری خوشنودی کے لیے جو میری باتوں کو سننے کے لیے آئے ہیں تم سب کی موجودگی میں میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا معاف کر دیا اور فرشتے پھر اگلا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ لوگ بیٹھے تھے تیری باتیں سن رہے تھے ایک آدمی آیا وہ اس مجلس کے اندر بیٹھنے کے لیے نہیں آیا تھا اس محفل کے اندر اس کا کوئی دوست تھا اس سے وہ کسی کام کے لیے آیا تھا تو اس دوست نے کہا کہ یار بیٹھ جائے ایک منٹ تو بھی کوئی اچھی بات سن لے تو وہ صرف اس لیے بیٹھ گیا مثال کے طور پر آپ کا کوئی دوست رو سے آتا ہے چابی اس کے پاس نہیں ہے تو آپ میں کوئی بھائی بیٹھا اس سے وہ چابی لینے کے لیے آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ایک منٹ یار رک, بیٹھ جائے تو بھی ادھر تو وہ بیٹھ جاتا ہے ایسے آدمی کے بارے میں فرشتے رب تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں یہ اللہ ایسا آدمی بھی ہے جو سننے کے لیے نہیں آیا تھا لیکن وہ بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جو صرف اور صرف مجلس میں ایسے بیٹھے تھے جس مجلس کے اندر میرا ذکر ہو رہا تھا تو مجھ کو ان لوگوں سے اتنا پیار ہے کہ ان کے ساتھ جو آ کر بیٹھے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا تو بھائیو کتنے افسوس کی بات ہے اتنی عجیب مجلس جب ہو اور ہم اور ہم کو کل چھٹی بھی ہو کوئی کام بھی نہ ہو سوائے آرام کرنے کے کوئی کام نہ ہو تو پھر ہم اتنی نیکی سے محروم ہو یہ تو بھائیو صحیح بات ہے گھاٹے کا سودا جو ہم کر رہے ہیں اور اگر ہم کو کہا جائے کفیل یا کوئی سربرست ہم کو کہے کہ تم نے کڑی دھوپ کے اندر یہ کام کرنا ہے خواہ وہ پانچ گھنٹوں کا کام ہو نہیں رب جس, رب جس, جس رب نے ہم کو وہ بھی عطا کرتے ہیں اتنے تو پھر بھی ہم اس کے لیے بکری نہ نکالیں یہ کتنی بدبختی کی بات ہے اور بھائی اسی کے متعلق اللہ کے رسول علیہ اللہ نے کہا کہ لوگو جب اذا مررتم مرر من ریاض الجنہ فرتعو کہ لوگو جب تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ سے گزر رہے ہو تو تم کو چاہیے کہ جنت کے باغ میں داخل ہو کر جنت کے پھل کھا لیا کرو جنت کے باغ میں داخل ہو کر جنت کے پھل کھا لے کرو تو صحابہ کے نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ہم جنت کے باغ میں داخل ہوں جنت اوپر ہے کیسے ہم داخل ہوں اور جنت کے باغ کے اندر داخل ہو کر ہم کیسے پھل کھائیں تو بھائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے باغ میں داخل ہو تو جنت کا باغ یہ علمی مجلس ہے ذکر ہے یہ ایسا ہلکا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر جنت کا باغ ہے ہم میں سے کتنی ہم میں سے کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مثبت نبوی کے اندر جائیں اور جس کے بارے میں نبی علیہ اللہ وسلم نے کہا ہے کہ ماں بہ نا بے تھی وہ ممبر ہی اور میرے عادل گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے اس کے اندر دو رکھتے دا کرو تو یہ بھائیو ہم اس اس روزہ میں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دو رقطیں ادا کریں بڑی ہماری خواہش ہوتی ہے لیکن بھائیو اسی نبی نے یہ فرمایا اسی نبی کی زبان اقدس سے جو وہ الفاظ نکلے یہی یہ بھی اسی نبی کے زبان اقدس سے الفاظ نکلے ہیں کہ جب تم جنت کے باغ میں داخل ہونا چاہو تو جنت کے باغ دنیا میں کیا ہے علمی مجلس ہے اور واللہ بھائیو ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو ان مجالس سے جب تک جب تک تعلق رکھتے ہیں اس وقت تک ان کا ایمان قائم رہتا ہے تازہ رہتا ہے اب بھائیوں میں ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے دنیا کے اندر دنیا کے اندر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی نوی اصلاح اسلام سے بڑھ کر سے زیادہ ایمان کے اندر کوئی بھی نہیں کیوں میں ایسا ہی نبی صلاحت اسلام سے بڑھ کر عبادت کرنے والا اللہ کو یاد کرنے والا استغفار کرنے والا کوئی بھی نہیں لیکن بھائیو صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی صلاحت اسلام نے فرمایا میرے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے میرے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے میں بھی اپنے رب سے دن کے اندر سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں بھائیو جب نبی علیہ اللہ علیہ وسلم کے دل کو زنگ لگتا ہے تو ہمارے دل تو ہیں ہی زنگ آلود وہ تو ہر وقت ہی زنگ آلود ہوتے ہیں بھائیو ایسی حالت میں ضرور چاہیے کہ ہم ضرور علماء کی مجالس کو ٹن کرتے رہیں اور ان میں آتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے اور ہم کو اپنی کمی کو تاہیوں کا احساس ہوتا رہے اور یہ تب ہوگا جب ہم اس کے ساتھ جڑ کر رہیں گے اور بھائیو یہ میں نے ابتدا کے اندر بات اس لیے کی کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا عبادت اور عبادت میں سرفرست نماز ہے نواز کے احکامات اس کے مسائل وہ سارے کے سارے بھائیوں ہم اس وقت تک دین کے سارے احکام اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک ہم ان مجالت سے مستفید نہ ہوں اور ان بھائیوں یہ علم کی برکت ایسی ہے اور ان علم کی عظمت ایسی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پر چلتا ہے منصلا کا طریقاََ علم صاح اللہ طریقا جو لوگ جو آدمی علم کے رستے پر چلتا ہے در حقیقت وہ چل رہا ہے جنت کے شارکٹ رستے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں اور یہ بات میں نے اس لیے کہی علم کی بار کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے صحیح البخاری کے اندر یہ باب باندھا ہے کہ باب العلم قبل القول والعمل کے بات کرنے سے اور اس پر عمل کرنے سے پہلے انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے اگر بھائیو آپ کو علم نہ ہوگا تو کیسے مت ادا کر سکیں گے اگر علم نہ ہوگا تو آپ کو کیسے علم ہوگا کہ ہم نے اس طرح عبادت کرنی ہے تو سب سے پہلے کیا ہے وہ علم ہے اس لیے بھائیو محدثین کہ یہ قول ہے اور یہ قول بڑا مشہور ہے کہ آبد جہل کے فتنے سے بڑھتا کوئی فتنہ نہیں عبادت کرنے والا لیکن وہ, وہ جہل اس کو کسی کام پہ علم نہ ہو کسی کام پہ علم نہ ہو تو وہ یہ سب سے بڑھ کر فتنا ہے اور بھائیو ہمیشہ انسان بدعت میں وہی وہ پڑتا ہے جو علم سے دور ہو کیوں بھی ایسا ہی علم کی روشنی سے جو دور ہو وہ خطر کسی ایسے کام میں جو نبی نے فرمایا ہر بدت کیا ہے, گمراہی ہے اور وہ گمراہی جو آپ کو حاصل ہوگی بدت پر عمل کرنے سے وہ گمراہی آپ کو لے کر جائے گی جہنم کے رستے پر اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ توفیق دے کہ ہم ہر کام کریں نبی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور بھائیو سنت کے بارے میں جیسے کہ امام مالک انس رحمۃ اللہ نے یہ کہا تھا کہ سنت ایسے ہی ہے کیسین جیسے نور علیہ الصلاۃ السلام کی کشتی ہے قمرب علیہ جو اس وقت اس کشتی پر سوار ہوا تھا وہ نجات کا آدیہ غرق ہونے تھے اور جو تکبر کرتے ہوئے اس کشتی سے دور رہا وہ پانی کے اندر فرق ہو گیا اور اس طرح جو آرجی کر کے سنت پر آتا ہے سنت پر عمل کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ نور اسلات کی کشتی پر چڑھ کر کامیاب ہو گیا اور جو اس سے ہٹا بجاٹ کے رستے پر آیا گمراہیوں کے رستے پر آیا وہ ہلاک ہو گیا تو میں کر رہا تھا کہ علم کا سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ علم ہم کو صحیح رستے پر گامزن کرتا ہے جو نبی علیہ والسلام کی سنت کا رستہ ہے اور یہی رستہ ہے بھائیوں جس پر ہماری عاد ہماری تمام قسم کی عبادات رحمتعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گی مقبول ہوں گی بھائیوں بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے تھوڑے سے علم کی کمی نے اگر ہم ان علمی مجالس کو چھوڑ دیں اب ہم اگر ہم کتب کا مطالعہ چھوڑ دیں اگر ہم علم کو حاصل کرنا چھوڑ دیں بھائیوں تو اگر ہم علم سے ہٹ کر ایسے عمل کرتے رہیں کرتے رہیں تو اس کے بارے میں ایسے عمل کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہاں میلا کلنا شبہ یہ بھائیو جو میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کیے وہ اللہ بھائی آپ جس مرضی تفسیر اٹھا لیں جو مرضی تفسیر اٹھا لیں اور جو مرضی مترجم اٹھا لیں اٹھا کر خود پڑھ لیں عاملت الناصبہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے اللہ اکبر ان کی پریشانیوں پر بل پڑے ہوں گے نشانات ہوں گے عاملت الناصبہ عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے ٹھکانا جہنم ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بھائیو یہ آیت مبارکہ ہے جو میں نے پیش کی ہے کہ نارن تسلانار ٹھکانا کیا ہوگا جہنم ہوگا کیوں ایسا ہوگا انہوں نے تو بہت اعمال کیے ہوں گے اللہ دینہ دنیا انہوں نے سن فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب علیہ السلام آپ کو ان لوگوں کی ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگ عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل خسارے میں جا رہا ہے عمل گھاٹے میں جا رہا ہے کون سے لوگ ہیں اللہ دین الحیات دنیا کہ جن کی تمام قسم کی عبادتوں میں مشقت کرنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے محنتیں کرنا وہ دنیا کے اندر بیکار رائے گا ہیں سُنا وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا دین کا کام کر رہے ہیں خود یہ گمان خیال کرتے ہیں کہ وہ بھائی بڑا دین کا کام کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ دین کا بڑا کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت ان کی تمام محنتیں رائے گا جا رہی ہیں تمام ان کی کاوشیں رائے گا جا رہی ہیں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلط والسلام نے فرمایا تھا جس نے کوئی ایسا عمل کیا لئی ساری امرونا اس پر ہماری مہر نہ ہو ہمارا حکم نہ ہو میرے طریقے پر نہ ہو تو وہ مردوت وہ عمل بالکل بےکار اور مردود ہے کوئی قبول نہیں ہے تو بھائی تو علمی مجالت سے ہم کو کم از کم یہ علم ہوگا کہ صحیح رستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے اور بھائیو پھر اس کے بعد فائدہ نمبر دو علمی مجالس سے یہ ہوگا کہ ہم کو نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو یہ بات کہتے تھے کہ او ساتھیوں کچھ دیر بیٹھیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور بھائی صحابہ صحابۂ کرام کے اندر علم کر علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا اگر دو بھائی ہوتے ان میں سے ایک دوسرے بھائی کو یہ واقعہ تھا کہ یار میں نے سارا دن کام کرنا ہے تو اللہ کے رسول کے پاس جا اللہ کے رسول کی مجالس کے اندر شریک ہو اور جو آپ وسلام نے سارا دن آپ کے فرمودات عالیہ جو تم نے سن رکھے ہوں گے وہ شام کو مجھ کو سنا دینا تاکہ میں اپنا کام بھی کر لوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانے قدر سے نکلنے والے الفاظ وہ بھی میرے کان کے اندر پڑ جائیں پر وہ بھی سن لوں میں تاکہ اس علم سے میں محروم نہ ہو جاؤں یعنی کام بھی کرتے تھے شوق بھی اتنا تھا اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام سے ہر صحابی دعی تھا اسلام کا مولد بھی تھا اور اسی سبب دنیا کے چاروں اطراق و, و اکناہ میں اسلام پہنچا بھائی تم سب کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا ہے اللہ تعالی نے تم سب کو کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو یہ بہترین امت اللہ تعالی نے ہم کو کیوں کہا ہے حالانکہ اس سے پہلے بھی امتیں امتے نہیں بے شمار امتیں ہیں ہر نبی کی اپنی امت ہے لیکن ہم کو بہترین امت کیوں کہا گیا ہے آخر ہمارے اندر کیا ہے میں بہترین امت اس لیے کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور یہ کم ہوگا جب ہم جب ہم کو علم ہوگا کہ کون سا برائی کام ہے اور کون سا صحیح کام ہے تو بھائی بات یہ کہہ رہا تھا میں کہ علمی مجلس سے فائدہ یہ ہوتا ہے فائدہ نمبر دو کہ اس سے ہمارے اندر نیکیوں کا شوق ہوتا ہے اور ہم کو اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے اور بھائیوں فائدہ نمبر تین یہ ہے کہ ہمارا دل اس سے ہمارے دل کی سختی دور ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام بغیر ذکر اللہ ان انتلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ فرمایا لوگو اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو اس لیے کہ زیادہ باتیں کرنا یہ دل کو سخت کر دینے والی بات ہے اور بھائیو جب دل سخت ہوتا ہے اس پر پھر اللہ کا کلام بھی اثر نہیں کرتا اس پر کتاب و سنت بھی اثر نہیں کرتا اس لیے فرمایا اللہ فرماتے ہیں ان دلوں کے لیے ہلاکت ہے ہلاکت ہے بربادی ہے جو اللہ کی یاد سے داخل ہونے کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں اور بھائیو یہ سخت اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ کے ذکر کو سننے سے اور کرنے سے دور رہیں گے جب ہم اللہ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو سنیں گے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اذکار جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم کو صبح المسا کے صبح و شام کے جب وہ اذکار ہم کریں گے نہیں تو ہمارا دل کیا ہو جائے گا سخت ہو جائے گا اور صحابہ کرام جب آپ علیہ صلاح و کی مجالس کے اندر ہوتے تھے تو نرمی دل کی اتنی ہوتی تھی بھائیوں دل رقیق اتنے ہو جاتے تھے کہ تمام صحابہ کرام جیسے ایک آباد آ رہی ہوتی تھی پوری پورے ایک جماعت سے تمام صحاب کرام رو رہے ہوتے تھے اور اللہ کی خشیت اللہ کی خوف اللہ کے کے خشیت خوف رونا بڑی یہ خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ میرے محترم بھائی یہ بات غور سے سننے والی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا زمین و آسمان کو پیدا کیا یعنی ہر چیز کا خالق ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ عظیم رب ہمارا وہ خالق وہ مالک اے بندے اس نے تجھ سے صرف ایک چیز مانگی ہے اس نے تجھ سے صرف ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ چیز کیا ہے کہ تو آمنے دل کے اندر محبت صرف اس کی اتنا بڑا رب اتنا بادشاہوں سے بادشاہ تم سے مانگ رہا ہے کہ تم اپنے جل کے اندر محبت اس کی رکھو اور فرمایا خالقہ سبعت ابحور اس رب نے سات سمندر پیدا کیے اللہ اکبر بھائیو سات سمندر پیدا کیے اس رب نے بلکہ اس سبھی زیادہ بے شمار سمندر پیدا کیے لیکن وہ رب سمندروں کے پانے کی پرواہ نہیں کرتا اس رب کو تمہارا صرف بہتر ہوگا ایک کترا وہ چاہتا ہے رب تم سے وہ رب تم سے چاہتا ہے کہ میرے خوف سے تمہارا ایک کترا نکل جائے اس, اس آنکھ کو رب تعالی جہنم آنکھ اس پر حرام کر دیتے ہیں فرمایا تین قسم کی آنکھیں ان پر جہنم کیا حرام ہے ایک وہ جو اللہ کی حرام کردہ ہوا چیز کو نہیں دیکھتی بھائی اس بارے میں ایک بار حدیث مجھے یاد آ گئی نویل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور ان کے عمل نیک عمل جیسے تہامہ پہاڑ ہے ان جیسے ہوں گے تہامہ پہاڑ جیسے عمل لے کر آئیں گے وہ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے حبا منصورہ اللہ تعالیٰ اس سارے احمد کو راہ بنا کر ساری زندگی مشقتیں بھی کی عمل بھی کیے لیکن اللہ تعالیٰ رکھ کر دیں گے اس کو کیوں کیا سبب تھا نبی وسلم نے فرمایا سبب یہ تھا کہ جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے اس وقت تو وہ نیک امال کرتے تھے لیکن جب تنہائی میں ہوتے تنہائی میں ہوتے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے آج بھائیو ہم دیکھیں ہمارا چہرہ لوگوں کے سامنے کیا ہے لوگوں کے سامنے ہمارا خراب اور دین داری کیا ہے اور جب ہم اکیلے روم میں ہوتے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تو موبائل پر بھائیو ہم کیا کیا نہیں دیکھتے ہیں بھائیو اللہ بڑا خطرہ ہے کہیں ہم ان لوگوں کے زمرے میں تو نہیں آتے جن لوگوں کے اعمال بہت زیادہ ہوں گے قیامت کے دن لیکن اللہ راہ کر دیں گے کیوں وہ لوگ لوگوں کے سامنے تو اچھی بادت کرتے تھے نیکمال کرتے تھے لیکن درحقیقت علیحدہ علیحدگی کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی نا پرمانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی غربتوں کو پمال کرتے تھے اللہ اکبر تو ان لوگوں کے عمل اللہ تعالیٰ رگا کر دیں گے اللہ تعالی دعا ہے اللہ تعالی ہم کو ان لوگوں سے محفوظ فرمائے بھائی میں بات کر رہا تھا کہ وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتی ہے اس کو نہیں دیکھتی دی اس آنکھ پر بھی اس آنکھ پر بھی آنکھ, آنکھ جہنت کی حرام ہوتی ہے تو فائدہ نمبر تین یہ تھا علم و اجالس کا کہ آپ کے دل حقیق ہوں گے اور جب آپ کے دل نرم ہوں گے اس وقت ان دلوں پر اللہ تعالی کا قرآن اور نبی صلی اللہ کی احادیث پہ اثر کریں گے اور یہ اثر انہیں بہ انہ شہید اس قرآن سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نصیحت وہ ہی پکڑتے ہیں نصیحت وہی وہ پکڑ سکتے ہیں لمن دل سے بات سنتا ہے اور اس کا دل نرم ہوتا ہے اور اس دل اس دل بات کو دل میں مٹھاتا ہے وہ القسما اور اپنے کان لگا کر سنتا ہے رہ وہ شہید بالکل حاضر ہوتا ہے تو بھائیو یہ جب آپ کا دل رقیق ہوگا وقت سے آنسو نہیں نکلیں گے تو اخلاص پیدا نہیں ہوگا یہ جو حدیث ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے بندے جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے عرش کا خیال نصیب ہوگا ان میں سے سب سے آسان میں وہ بندہ ہے تعینہ کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسوبہ پڑھتے ہیں آنسو آنسوبہ پڑھتے ہیں اور اس حدیث کی شرح میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا بدل کے خلاف جب بندے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ وہ علیحدگی میں چھپ کر اللہ کو یاد کرتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں عمل خبیہ کہ جب چھپ کر کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا جو اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے صبح کی اذان سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھ کر یا کسی اور ایسے مقام میں جب اس کو کوئی دیکھ رہا نہیں ہوتا اس وقت جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس وقت یاد کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اخلاص پیدا کروا دیتے ہیں اور وہ بندہ مخلص بن جاتا ہے اور مخلص بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ تنہائی کے اندر بھی یا پھر کوئی ایسے کام بندہ کرے ایسے عمل کرے جس کا علم مخلوق میں سے کسی کے نہ ہو وہ صرف اس کو اور اس کے رام کو بتاؤ اگر ہم بھائی سلف صالحین کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی ایسے عملوں سے بھری ہے کہ جو صرف ان کو اور, ان، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے زین العابدین یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں ان کے نام تھا علی بن حسین ان کے متعلق آتا ہے جب یہ پوت ہوئے تو جب ان کی لاش کو غسل دیا گیا تو ان کی کمر پر کافی نشانات تھے غسل کرنے والے حیران ہوئے کہ یہ کس چیز کے نشانات ہیں دیکھیں بھائی اس ساری زندگی میں کسی کو بھی علم نہ ہو سکا کہ یہ کیوں نشانات ہیں اور جب اساتذ سے معلوم ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ نشانات اس لیے ہیں رات کو جب اندھیری رات ہو جاتی رات کا نصف ہو جاتا جب سب لوگ سو جاتے تو یہ اپنی کمر پر آٹے کی بوری رکھ کر گوراب اس علاقے کے مسکین اور لوگوں کو رات میں یہ کر کے کے کام کروں مجھ کو کوئی دیکھے نہ اور میں اس کا اجر صرف اور صرف اپنے رب سے چاہوں اور یہ بات بھائی کس کو بھی علم نہیں ہو سکا کس کو بھی علم نہیں ہو سکا اور اس لیے جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سے بھی نوازتے ہیں دیکھ لیں ہوئے ہوئے سال ہو چکے ہیں بلکہ ساڑھے تیرہ سو سال ہو چکے ہیں لیکن نام ابھی تک زندہ ہے آج میں ان کا نام آپ کے سامنے ابھی تک لے رہا ہوں لیکن جو دنیا میں کام کرتے ہیں کہ ہمارا نام بلند ہو ان کا نام صرف دنیا میں ہی رہتا ہے ان کا نام دنیا میں رہتا ہے ان کا نام ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو دو سال سات سال, سال بیس سال کے بعد کوئی جانتے تک نہ ہوگا لیکن بھائی جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من رفع اللہ من تو علّہ اللہ رفا اللہ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے جو اللہ کے لیے عارضی کرتا ہے انتصاری کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں اور جو اللہ کے لیے ماضا تو اللہ کے لیے کسی بھائی کو معاف کر دیتا ہے کوئی بھائی اگر اس پر کوئی کوئی بھائی اگر اس کو اس پر لان تان کرتا ہے یا اس کو مارتا ہے وہ اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے تو ماضاد اللہ اقباً اللہ عزن اللہ تعالی اس بندے کو جو معاف کرنے والا ہے عزت کے اندر اور بڑھا دیتے ہیں اس کی عزت اللہ تعالی کے ہاں بڑھ جاتی ہے جو بندہ اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہے تو بھائیو بات کہیں دور نکل کی بات یہ کر رہا تھا کہ ان مجالس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل رقیق ہوتا ہے اور جب بھائیوں دل رقیق ہوتا ہے تو اس وقت ہی دل پر اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات اثر کرتی ہے اور بھائیو اس طرح چوتھا فائدہ یہ ہے جو سب سے مین فائدہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہماری تمام عبادات جو ہم کر رہے ہیں اس کا علم ہم کو ہو جائے گا اور ہم علا و بصیرت اس کو کر سکیں گے اور بھائیو اگر ہم کو علم نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی چیز میں شامل ہو جائیں جو چیز تو اچھی ہو لیکن حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سنت کے مطابق نہ ہو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان کے مطالعہ آتا ہے کوفہ جامع مسجد کے اندر داخل ہوئے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر یہ داخل ہوئے اور دیکھا کہ لوگ حلقوں کے اندر بیٹھے ہیں اور ہر حلقے کا ایک امیر ہے اور وہ امیر کہہ رہا ہے کہ سو مرتبہ الحمدللہ للہ کو سو مرتبہ تم جو ہے وہ اللہ اکبر کو ہو اور سو مرتبہ الحمدللہ للہ ہو انتہائی غصہ آیا کہ وہ کام نیکی کر رہے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے اچھا کام کر رہے تھے لیکن کیا وجہ ہے صرف اور صرف علم کے ساتھ نا ٹچ ہونے کے سبب وہ یہی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کام خراب کر رہے ہیں حضرت عبداللہ مسعود کو دیکھ کر انتہائی غزب و غصہ ہوئے کہا ابھی تک تو وہ اللہ کے رسول علیہ کے برتن جو آپ استعمال کرتے تھے وہ بھی خراب نہیں ہوئے جو کپڑے آپ زیب تن کرتے تھے وہ بھی وہ سیدھا نہیں ہوئے تو تم نے جو ہے وہ ایسے ایسے کام داخل کر دیے ہیں جو در حقیقت دین سے نہیں ہیں تو بھائیو یہ ایسی باتوں میں انسان اب پڑتا ہے جب انسان علمی مجالت سے دور ہو تو بھائیو گویا کہ علمی علمی مجالس سے فائدوں میں سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم عبادات اس طریقے پر کر سکیں گے جس طریقے پر وہ مقبول ہوتی ہیں اور وہ ہے نبی علیہ و اسلام کی سنت نمبر دو ہم اس طریقے سے بچ سکیں گے جو طریقہ ہم کو گمراہی کے رستے پر لے کر جاتا ہے نمبر چار انہی علمی مجالس کے اندر بیٹھ کر ہم کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اور ہم کو مستقبل میں مزید نیکیوں کرنے کا جذبہ اور جوش ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھائیوں انہیں علم مجالس سے ہمارے ذہن کو وسعت ملتی ہے یہ آخری چیز ہمیشہ جو بندہ کم سنتا ہے علم کی باتوں کو اس کا ذہن انتہائی محدود ہوتا ہے اور اس سے کوئی بھی جب دین کی بات پوچھی جائے تو ایک منٹ میں فتوا لگاتا ہے فتوے کی مشین اس کے پاس آ جاتی ہے لیکن جو اکثر باتیں سنتا رہتا ہے علمی مجالب سے ٹچ رہتا ہے مستفید ہوتا رہتا ہے اس کا ذہن بھی وسیع ہو جاتا ہے اس کا ذہن کے اندر جب کافی معلومات پڑ جائیں گی تو اس کا ذہن بھی وسیع ہوگا اور اس آدمی کے اندر بھی توازو پیدا ہو جائے گی اور وہ ہر کسی سے محبت اور پیار کرنے لگ جائے گا اور جس آدمی کے پاس علم کم ہوگا علمی مجارت سے ٹچ نہ ہوگا وہ پھر اسی کم علم کے سبب اس کے ذہن کی سختی اور فتوہ بادی میں وہ جلد باز ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ان فوائد کو سمیٹنے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم کو میں دعا بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں ہمیشہ ہم جو بھی کام کریں جو بھی عبادت کر وہ پہلے اس کا علم حاصل کریں اور پھر کوشش کریں کہ وہ سنت کے مطابق ہو تاکہ اس سے ہماری دنیا بھی سورے اور آخرت بھی سورے تو بھائیو میں نے جیسے ابتدا کے اندر آئے تقریب نے پیش کی تھی کہ مقصد ہمارے پیدا ہونے کا صرف ایک عبادت ہے اور وہ بھائیوں عبادت اتنی دیر تک نہیں کر سکتے جب تک ہم علم حاصل نہ کریں اس لیے بھائیو یہ واللہ یہ جو آپ کے پاس دروس ہوتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر واللہ بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی ہے اس لیے ایک عالم دین تھے عربی ان کا میں کو سر رہا تھا انہوں نے کہا جو علمی مجالس میں نہیں بیٹھتا اس نے زندگی کی لذت کو چکھا ہی نہیں واللہ بھائیو بعض اوقات کو یہ جیسا کالم خطاب کا کہ ہم گھر سے نکلیں ہمارے اتنے گناہ تھے جیسے پہاڑ ہیں جب واپس گئے ہیں ایک گناہ بھی نہیں بچا تو اس کی برکت ہے بھائیو اس کی برکت ہے تو اس لیے ضرور بھائیو یہ آپ کے پاس ولہ بہت بڑی نعمت ہے اور بھائیو آخر میں آخر میں تو صرف ایک حدیث سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حدف ہم نظریہ سوچ یہ ہوگا کہ میں نے اپنی دنیا کو ہی ٹھیک کرنا ہے دنیا کو ہی ٹھیک کرنا ہے میں نے پیسے ہی کمانے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے منتشر کر دیں گے ایک مصیبت سے نکلے گا دوسری مصیبت آگے کھڑی ہوگی دوسری سے نکلے گا اس سے آگے والی آگے کھڑی ہوگی تو اس کے بعد فرمایا اس کو ملے گا اتنا ہی جتنا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اس سے بڑھ کر ایک لکمہ بھی نہیں ملنے والا فرمایا وہ دنیا کے پیچھے زلیل ہو کر بھاگے گا دنیا نہیں ملے گی اس سے ایک لکمہ بھی زیادہ نہیں ملے گا جتنا کہ اس سے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے بارے میں لکھا جا چکا ہے کہ اس کو اتنا ہی ملے گا فرمایا صرف ایک نظریہ سوچ کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو قیامت کے دن بھی جہنم میں داخل کر دیں گے اور جس کا ہدف نظریہ سوچ فکر یہ ہوگا کہ میں نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے میں نے اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا کیونکہ وہ ہمیشہ ہی زندگی ہے اس زندگی کے ہم کو ایک سیکنڈ کا بھی علم نہیں جس کا یہ نظریہ ہوگا تو نویل صلی اللہ وسلام وسلم اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں برکت آفر مانیں گے اس کے ایک مہینے کی تنخواہ خواہ ایک ہزار ریال بھی ہے لیکن وہ خوش رہے گا برکت ہوگی اس میں اس پر کسی قسم کا قرض اور کسی قسم کی مصیبت نہیں آئے گی وہ خوشحال رہے گا اور اس کے بھائی فرمایا اس کو ملے گا اتنا ہی جتنا کہ لکھا جا چکا ہے اور فرمایا کہ دنیا خود اس کے پیچھے جلیل ہو کر آئے گی وہ آگے آگے دنیا خود اس کے پاس چل کر آئے گی اس کے لیے جس کی فکر نظریہ آخرت کو سوارنے کا ہوگا. نمبر ایک, تو ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم کو اتنا ہی ملنا ہے کہ جتنا لکھا جا چکا ہے تو کیوں نہ ہو پھر ہم جب اور کوئی کام بھی نہ ہو ڈیوٹی کا کام بھی نہ ہو تو ان علمی مجالت سے ہم کیوں پھر مستفید نہیں ہوتے کہ میں کیوں بھاگتے ہیں ولہ یہ مجالس بھائی اگر ہیں تو آپ صحیح رہ سکتے ہیں آپ ہر وقت آپ کو غلطیوں کے احساس ہو سکتا ہے اور آپ صحیح بات کر سکتے ہیں جب تک یہ مجالس ہے اگر یہ نہ ہو تو ولہ بھائی پھر آپ کمرائیوں کے اندر پڑھنے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک امال کرنے کی تفق تا فرمائیں اقول قولي هذا استغفر الله لرب العالمين سلام رب العالمين لو فکرت یہ چھکیں دا نہیں یہ دین ہے جناب میرے حسین ہمبندوں لا اللہ کی مزید میں ہوں رب العالمین کی توفیق ہے میرے نامے نامے تو در سلامی سیوا کا جو مسئلہ ہے حق کلاس یہ آپ کے لیے ہے آپ کے فائدے کے لیے تو اس میں جگہ کے انتخاب کس مسجد میں آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے جہاں لوگوں کے لیے آسانی کو کھانے میں تو جگہ کے انتخاب ہوگا تو اس میں اپنے مفید کی رائے دیں اور جن کو اس کی اطلاع نہیں ہے ان کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں اور یہ سب کے لیے لابط عام ہے ہر کوئی اس میں حسلے سے دیں اس کے لیے کوئی بے بندی وغیرہ ہے لیکن ہر اعتبار سے کل پروگرام ہے تو جس سے مفید سمجھتے ہیں وہ مشورہ دیں کہ اس کے لیے کس مسجد کا انتخاب کیا جائے اور وقت کی تعین کی جائے مغرب کے بعد آیا مناسب ہے یا عشاء کے بعد مناسب ہے چونکہ ابھی الحمد للہ ساتھی پہلے بول جاتے ہیں مغرب سے کافی وقت حاصل کے بعد جہاں لوگوں کے پوسٹ ہے کمزور میں وہاں سے لوگ نیلی سے جانے داری سے مفن مشکلات ہے اس